تم خیر اے امت ہے محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بہتر امت ہو او جتنی لمتیں لوگوں کے سامنے آئیں ان تمام امتوں میں تم سب سے افضل ہو تا مرون بالمعروف یہ افضلیت کیوں ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو وہ تن ہاؤ نہ اور برائی سے روکتے ہو سوچیے کیا ہم ایسا کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو آج ہی ہم نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہم روزانہ کسی نہ کسی ایک بھائی کو اور میری بہن کسی نہ کسی بہن کو اسے نیکی کی دعوت دیں خوشگوار زندگی کا پروگرام سمجھائیں کیا ہم پورے دن میں ایک کو بھی قرآن کی دعوت نہیں دیں گے انشاءاللہ ضرور دیں گے تو مینو نب اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو ولو آمنا ان الکتاب اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے لکان خیر اللہم تو ان کے لیے بہت بہتر تھا مگر یہ ایمان نہ لا کر خود تباہ ہوئے من المؤمنون ان اہل کتاب میں سے کچھ ایمان لے آئے وہ اکثر فاسقون اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں پہلی کتاب مسلمانوں کو دھمکیہ دیا کرتے لن روکم اللہ یہ تمہیں دھمکی دینے کے علاوہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے قرآن نے پیشگی فرما دیا اور واقعی ایسا ہوا کہ کفارے مکہ سے تو جنگ کرنے میں کچھ تکالیف جھیلنی پڑیں لیکن یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے سامنے بالکل نہ چھیڑ سکے وہیں یو اور اگر وہ تم سے لڑیں گے یو و مل ادبار تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے سم سرود پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے دری بت علیہ مزلہ ان یہودیوں پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا ہر دور میں یہ ذلیل و رسوا رہے ائی نماز ویفو جہاں کہیں وہ جائیں علام بے حبل میں نب مگر جب وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں یعنی یہودی اگر عزت چاہتا ہے تو وہ اسلام قبول کر لے وہ یا پھر لوگوں کی رسی پکڑ لے جیسے اس وقت اسرائیل نے امریکہ اور برطانیہ کی رسی پکڑی ہوئی ہے اگر اس کا سایہ اس سے اٹھ جائے تو یہ ریاست فوراً ختم ہو جائے ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں غد اور وہ اللہ کے غذب کے مستحق ہو گئے اور دو ربت مل ان پر غربت و ناداری مسلط کر دی گئی ہے. یعنی یہودی کتنا بھی کروڑ پتی ہو دل کا وہ غریب ہوتا ہے اور کنجوس ہوتا ہے انہم اللہ. اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ یکلون امبیا اب حق اور وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے شہید کرتے رالی کا بھی یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی وہ کانو یا اور وہ حد سے بڑھا کرتے تھے کوئی سمجھ لے کہ سارے یہودی عیسائی ایسے ہی ہیں ایسی بات نہیں ہے کئی ایسے یہودی عیسائی ہیں کہ جب ان کے سامنے حق آتا ہے تو جھک جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں سارے ہی زدی نہیں ہے لئی سو سوا راب پہلے کتاب میں سب برابر نہیں ہیں امتن ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ایمان لے آتا ہے جب ان کے سامنے حق آئے وہ ضد نہیں کرتے آیات اللہ پھر ایمان لاکر وہ رات کو قیام کرتے ہیں کھڑے ہو کر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے آپ کے روفا حضور اک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور پوری پوری رات نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے آنا اللیل رات کی گھڑیوں میں قرآن پڑھتے ہیں وهم یس اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں یو مین بل یو آخر یہ وہ نیک لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح ایمان رکھتے ہیں وہ ور مرون معروف اور نیکی کا حکم دیتے ہیں وہ ین انل من اور برائی سے روکتے ہیں فِي اور نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے یہاں تو مال و دولت کاروں میں فیکٹریوں میں مقابلہ ہوتا ہے لیکن یہ اللہ کے نیک بندے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ الاسال اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں وما یف من خیب اور جو کوئی نیکی کرے فلن یوک فروح بس اس کی نیکی ضائع نہ جائے گی اللہ علی ممبل اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے ان الدین کا کافر اپنے مار اپنی اولاد پر فخر کیا کرتے ان الدین کا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنی عنہم ولا اولادہم من اللہ شعی اللہ کے عذاب سے ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں نہیں بچا سکیں گے وہ اولا اکاسا یہی لوگ جہنمی ہیں ہم خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں مظلوم فکون فی حیات دنیا ان کی مثال جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ایمان کے بغیر خرچ کرتے ہیں جیسے یہودی ہے عیسائی ہے ہندو ہے ہسپتال بناتے ہیں علاج کرواتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں کنویں کھودواتے ہیں شادیاں کروا دیتے ہیں تو یہ بظاہر اسے نیکی سمجھتے ہیں لیکن فرمایا اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک کھیتی ہو وہ کھیتی تیار ہو جائے اور پھر ایک ایسی ہوا چلے جس میں ٹھنڈ ہو اور وہ اس کھیتی کو خراب کر دے تو وہ ہاتھ ملتے ہوئے رہ جائیں گے ایسے ہی یہ جب یہ مریں گے تو کفر کی ہوا جو ہے ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گی کیونکہ نیکی کا ثواب اسی صورت میں ملتا ہے جب ایمان موجود ہو کم اصل ان کی مثال ہے جیسے ہوا فیحا جس میں ٹھنڈک ہو بہت زیادہ اصابت ہر ص قوم ظلمو وہ ظالم قوم کی کھیتی پر پڑے وہ ہوا فاہلکتہ ہو پس وہ ہوا اس کھیتی کو برباد کر دے ایسے ہی ان کے اعمال کا حال ہے وما ولہم الله اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا ولکن انفسهم یظلمون ہاں لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں یا ایها الذين امنوا اے ایمان لا تم مندو نکم غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ رازدار نہ بناؤ یعنی دوست نہ بناؤ کیونکہ جس سے دوستی ہوتی ہے اس کے سامنے راز نکل جاتے ہیں لا یا لو وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے ودو ماں انتم تم پر مشکل آئے وہ خوش ہوتے ہیں خود بدل بغدن افواہن ان کا بز ان کے منہ سے ظاہر ہو گیا کچھ نہ کچھ باتیں کئی دیتے ہیں کبھی اسلام پر اعتراض کر دیتے کبھی مسلمانوں کے خلاف بول دیتے ہیں لیکن یہ تو زبان سے جو ظاہر ہو رہا یہ تو کم ہے جو سینے میں ہے مسلمانوں کی دشمنی وماں تفی سدور اکبر اور ان کے سینے جو دشمنی چھپا رہے ہیں وہ بہت بڑی ہے وہ تو تمہیں پتا نہیں ہے تمہارے کتنے دشمن ہیں تم ان سے دوستی کیوں کرتے ہو قدین تم تعقلون بے شک ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھو تو تمہارا بھلا ہے ہاں ان تم الا اللہ اکبر مسلمانوں کو کہا گیا ایک مفسد نے لکھا کہ اے بھولے مسلمان عقل کر ہاں ان تم اولا تو نہ ہوم تم وہی ہو جو ان کافروں سے محبتیں کرتے ہو الا یو لیکن وہ دل سے تم سے محبت نہیں کرتے اور تو مینو اور تم ان کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو طوریب انجیل زبور تینوں کتابوں کو ہم مانتے ہیں یہ قرآن کو نہیں مانتے وہ عیدا لقو کم قالو آمن اور یہ لوگ جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے یہاں ایمان لانے سے مراد اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تمہیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی کمل اناملہ من الغ اور جب یہ تنا ہوتے ہیں تو غصے میں اپنی انگلیاں چباتے ہیں یعنی تم پر اتنے دشمن ہیں تمہارے ان کا بس چلے تو تمہیں کھا جائیں قُل اے محبوب آ فرمائیے اے اے اے عیسائیوں اپنے غصے کی آگ میں خود جل کر مر جاؤ ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے بے شک اللہ تعالی سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے تم سمجھتے ہو یہ تمہارے دوست ہیں ارے نہیں ان تم سس کم حسن اگر تمہیں بھلائی ملے تو انہیں برا لگتا ہے اظہار تو نہیں کرتے اظہار تو خوشی کا کرتے ہیں لیکن دل میں قرآن دل کی ان کی کیفیات بتا رہا اور ان تو صب سی اور جب تم پر کوئی مصیبت آئے یف رحو تو بڑے خوش ہوتے ہیں زبان سے تو افسوس کا اظہار کرتے ہیں آپ نے بھی دنیا میں دیکھا ہوگا کہ ہم سے کوئی حسد بھی کرتا ہو اور ہم پر کوئی مصیبت آئے وہ آ یہی کہ بڑا افسوس ہوا انسان جانتا ہے کہ اس کو افسوس تو نہیں ہو خوشی ہوئی ہوگی تو یہ کافر اگر افسوس کا اظہار بھی کرتے تو دل میں خوشی ہوتی ہے وہ ان تصویر اور اگر تم صبر کرو تقوا اختیار کرو سوال یہ ہے کہ جب یہودی عیسائی یہ کافر یہ منافقین اتنے خطرناک ہیں اور اتنا فراڈ کرتے ہیں تو ہم ان سے کیسے بچیں قرآن مجید فقان حمید نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں تم حوصلہ بلند رکھو وہ ان تصویروں و اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو لا یا در رکم کئی شہ ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا ان اللہ بیما یا نڈون محیط بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرنے والا ہے